والله وملائكته يسألون على النبيك يا أيها الذين آمنوا يسألوا عليه وسلم تسليما السلام عليك يا سيدي يا ربي السلام عليك يا سيدي يا سيدي يا الله يا صحابي يا سيدي يا حبيت الله السلام عليكم والسلام على <تصفيق>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 शहर ए शौर काम ही नजर आद बिल खसूस सोसायटी इलाकों उ शौर के लंगर लोग मरते हैं सोसायटियां इलाके जिन्आशरे अंदर पहले तबके बंदे तशूर किया जाए बड़े लोग जिन्हू आखते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 بندے آ گل ہی نہیں اتنے اللہ تعالی وہ کتنے گوارہ زمین رکھو دوستو تسی حق دی طلب اور تلاش لے کے آئے حق دی طلب اور حق دی تلاش تا اس کی تلاش کا جذبہ کی کے دور دراز تو سردی تشریف نا چیز جناب نا بڑا ہی قیمتی محسوس بنا گا سبحان اللہ! سبحان اللہ!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 سننے والا یہ سمجھے گا کہ دنیا دے اندر دن کائنا دی مخلوق ہے جو جنت کسی کام کی شہر تو سننے والا یہ تصور سگ رکھے گا کہ جنت کسی کام کی شہ نہیں تلب کی کروں گی سا سارا اسلام جہا ہے وہ کھلوتا ہی جنت پھرتے بے, بے شک شکریہ <سؤال> جنت دوزف دو لکھ دو چیزوں لا تال بنائی دو لکھ تو ڈرنے آ جنت کی لالچ رکھنے ہوں اسی پیچھے سارا نیک وہ جو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 لیکن یہ بکواس ہے ہزور مقابلے جنت کی بےقدری بے عزتی کرنا کرنا اس روزے رسول آپ محبوب سرکار نے سنو جنت کی لالچ دودے رسول کی گل کر کے جنت تو میری گل نہیں سمجھ والے ایک پہ آکھے میں گل آخر جی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 جنت باغ ایک باغ ایک باغ دی بندہ عزت کرے جنہ باغ اونا باغ ہے انہوں دے بارے آخ خبریں میری گل نہیں سمجھ دی باغ کی نگاہ عزت والی شہ جنت کے ہزور فرما نے میرے یہ بان اے باغ ا جنت دا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 تھی کہ اللہ رسول عزت اس وقت ہر کسی میری گل بڑے توجہ جی بڑی درد بڑی توجہ ناجو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 واہ آخ گا مینو رب محبت رب کا ٹھیک ربد دے مبارک نام لکھنا بل وی آخے گا میں آشق رسولہ پیرا والی ہے آ فلاں آتا انا دے نام مبارک درور سلام آیا تا کلام اتے لکھے سارا کچھ تھلے باہر قرآن واہریاں جو ایمان نال درسوئے یار میں آخا گا کہ واقعی اج اپنے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 کوئی الیکشن دا ڈرامہ ہے الیکشن دا ڈرامہ کرتا تو اسے نفس روایا اللہ بت بند قریب وہ آیا تو کروڑوں کے حساب تے تھلے رلے لیکن اصل ایک ہے جہاں کے اندر ماسا کی خیر اور سنو یارو اور مسٹر جناح جان مسٹر جناح دی فوٹو دس روپے پناہ روپے سو روپے ہزار روپے دے نوٹ کے اندر کوئی فوٹو بنی کھڑی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 تو میں کیوں نہ مسلمان ہو نہیں ہے یہ مسلمان ہوتے تو سارے <سؤال> دل دماغ در ہر ہاں پیچھے لا لو اللہ رسول بھی عزت نہ ہوتے. <سؤال> اور دلیل سنو بھابی علاقے جلسے کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں مرزائی کرتے ہیں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 میں میں ایمان اگلے دن بورے والے گیا ملا اتوں دا ایک بشیر فردوسی انہوں نے نام پایا بشیر دوستی او جناب نا پہلو اتنے محلے دار محلے دار نوجوان محلے دار بچے بوٹے سارے کسٹر سن سن کے وہ دیوانے بڑے پڑے سن بڑی مشکل تر تریق لئی بھی ایسا یہ ضرور سدنا اچھا مولی منافق کر کے پہلو انہاں نے رلیا رہا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 مام بدر جب یارو میں اس واسطے سخت لکھنا کہ جدو پڑھن گے گیا گلہ کھڑ گے جنہ چیر میں برا بولن گے اور میرے پاپ نبی سرور آپ کے غلام کے خلاف ترین بولنے اُنہ چیر میری عزت نبی پاک کی عزت دے اگے ڈھال پڑی رہے گی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 بنے بلنا میرے, میرے خاتو نہاری لکھا ہے کہ تالا کھنا گالا میں حدیث آیا کھڑا ہے نو نی گال نہ کڈو بولو شیتان نالا نہیں پکا ڈن دے موسمی ایمان میں حیران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 جائس آخ من منو جیوے اللہ رسول قرآن اونج نہیں قرآن حدیث پیچھے چلاؤ سائنس حدیث نو قرآن پیچھے نہ چلاؤ سائنس نو قرآن, دے پچھے نا چلاو قرآن حدیث پیچھے نہ چلاؤ ہوں ایمان دسو یہ دو گلیں کہ میں کٹیاں ہوں ایمان سے بن رہی تا اپنی اکل نو اللہ رسول کے قرآن کے پچھوں چلاو آآ آآ للا, آآ للا. آآ للا. کیوں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 یہ چاناصل کرو دل والا جڑا میں دنا پا سجنا در ویگ اللہ دا مطالبہ ساٹھے پوائ اپنی اکلو میرے پیچھے چلو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 اتحر خرچ والا چکرنا پڑھے لکھے ہونا سوچنا ہے کیوں؟ میری اکل کہ نہیں آ جی اے سمجھاؤ کہ صحیح سی اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کہ اللہ تعالی اگے دے دے بولتے نہیں سمجھ <laughs> نہیں جی لگی آلے آہ آہ آہ او قسم خدا بھی کر کے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 لیکن انگریزی اگریزی تعلیم آدھی خدا رسول کی گل نو اقل سائنس کے تابے رکھ سائنس آخے تے من سینس نہ آخ قرآن کی گل نہ منگریزی تعلیم کا پہلا سبق اے قرآن ہووے حدیث بھی ہووے لیکن قرآن حدیث سائنس دے تابے ہو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 سبحان اللہ! مسجد بنا قرآن بھی رکھ حدیث بھی لیکن کرن کی نال ساری تعلیم رکھ کے صرف ایک ذہن بنا لین کہ قرآن حدیث کے پیچھے نہیں چلنا قرآن حدیث نی اقل کے پیچھے ہے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 ملک قانون بنیا حقوق نے سوا بل آخیا بھی سولہ سال دی لڑکی ہے نا سولہ سال تک امریک لڑکی اگر جناح کردے باوی کسی جبری زنا کرے انہوں روالور وکھا کے رضامندی نال کرے وہ جرمدار ہے ہی نہیں پھر اتوں آخ ہے بھی قرآن کے مطابق اٹ قرآن بھی ایویں آخد یعنی نو جائز کر کے آدھے قرآن ایویں کیتا اسمبلی قرآن نو جائز اپنا جناح نائز آخری کی قرآن او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 سولہ سالی ہے اس واسطے جناح کی اجازت ڈھونڈے قرآن چو نال مسجد ہی بنا اور تھوڑا کی خیال ہے مسلمان ہو سکی مسجد بنا جدو ایمان نہ رہا تو مسجد کہڑے اور تھی بات کرنا قرآن ہوں کہ نہیں تھا مسجد ہوتی نہیں مسجد قرآن ہوتا کہ نہیں تھا مسجد قرآن پاک ہوں نے کہ پر تھانے درچ ہی قرآن ہوں نے مسجد ہے مسجد کے قرآن کیوں نہیں اتے انگریز کا قانون ہے قرآن کا قانون کیوں نہیں کچہری چ مسجد بڑی سویا اسمبلی چ مسجد بڑی سویا نمازی کہ اج قیام توم سے گیڈی روکی اگریزی نمازی نماز پڑھتا میں پھر وہ اس پڑھ لیا میں پھر اگریزی نمازی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 ملک بھی اسلام تو سمجھ آئی نیو یہ گل تو انی لگنی میں کرنا تو شاندھ جی آم لکھے کہ پاکستان کو مطلب کیا لا علاحا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 اچھا ہوں توجہ اے تو ہے وزیر کا بیان وزیر تعلیم دا. اس کام دے پیو دا بیان سو <تصفح> پیو, اے, اے <تصفح> پیو دا حال سنو پیو صاحب کی پیا کر <تصفح> جی جی جی اچھا اے پیو بھی ایسا جے جی, مشترکہ <تصفح>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 इे जिल्द चौथी हां इधर वेख्या जो चो। सजनों बैटरी तीन सौ सठा तीन सौ सठ किताब किजणों इधर वेखो कराची ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ संताली किताब हो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 کسی پاسوں حضور کی شریعت باہر ہو جائیے انگریزی تعلیم دے سارے دنیا دے کام دین تو باہر کر سجنا سڈا قرآن کاف من اللہ اسلام سلامتی پورے پورے داخل ہو اور شیطان دے دیران دے نہ چلو کیا مطلب دی؟ کوئی کم زندگی دا نبی شریعت اسلام تو باہر ہو گئی نہ سجنا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 وڈیا ن سکھایا جا رہ جدو چھوٹا جمدہ پیا ہک کی بانگ سنا پیا وزا پہ ہو سنو سجم دسو بال سنتا پاؤنڈ کئی بال سنت پاؤنے کدی غور کیا جی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 جس بال نو بھی سنتا بہاند رو نہیں روا میں کرتا تو, تو نپ کے ڈاکٹر آدھو ٹیکا لا ٹیکا حال نہ سکے حال نہ سکے او ٹی ٹو کے, کے لوا کے پھر سننا تو باہ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 <سؤال> اللہ رسول دی حق گل باز نہیں آوگے حسین سبق پڑھا گئے کرب لات لگ سکتی ہے پر حق دا اعلان مومن بند نہیں کر سکتا سر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 وہ میروخی دل لا خیر میرا فیمس دل لا میرے آقا نے فرمایا دے سرام دسنگیا جدو بادشاہ نے اٹھے راہ لاؤن کی کوشش کی کفرتے راہ کے لاؤن کی کوشش کی انہیں اللہ دے کتاب نہیں کی کتاب نی چادشاہوں آریا ن چی سولہ کے لٹکایا مگر انہیں اللہ کی کتاب کا دا دمن چدیا ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا ماتن اللہ خیر من تلفی مافیا دلا فرمایا امتیو اللہ کے دین واسطے موتا رہے رب کی نہ فرمانی والی زندگی تو تہتر ہے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 پچھے اپنایا ہوا جناح تھلے تک سارے ایمان ہی لگے آدھے سنوانسوا کی جاب دیا گے اتنے ار چک سکنا شرم تو کہ عیسا سلام دے امت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 میں ایو پکڑنا روہن سا روز پہلے دن قوم مری پی ہے سڈے نال ہوس لاکھ مسلمان سڈے شہید ہو گئے اس کا سڈیا خواہ چھالا مار گئی وہ ایسا گھروں بے گھر ہوئے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 جانا دیاں شہید ہوئی پر اثر لال مت انہوں نے دکھا شہید ہونے والے رہ گئے لیکن لاگت رہے گا دیکھیں گی ہے لا دین کھاتا لا دی دین کوئی جوڑ نہیں جڑتا ادھر سارا انکار ہے سانو مننا فرد ادھر کجر من نہیں دیں ہر کے منکر بڑھائی ہوتے ہیں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 اسلام کی سرائت ہیں وہ جڑا ہاتھ دے ہاتھ کٹن دا یہ واشیاں ہے تو جاندی ساجا پیر باہو میں نہیں بولیا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 میں کیوں نہ آخا کہ تھوڑی نگاہ ایک کھوتی برابر کی بہن نہیں رہی جس کے پیچھے جان اور قسم خدا کی کرکیاں نہ خدا خدا دے خدا دے رسول کی نگاہ مومن دی عزت دی قدر جیڑی مومن دی جان والے باقی پتا کیوں پتہ کیوں دلیل سنو اگر کسے دے خدا نہ کرے اگر کوئی کسے مومن نو قتل کر سنیا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 حج پہلو کرا چڑھتے ہیں کبھی اچھا یہ چند دیکھتے نہیں ویکن تو بغیر ہی اے لگے سال دال دے دے. کلندر نہ حج چٹ حاضی جڑے کرتے جب وہ کرائی چل ہوا پیا پاکستان مفتی منیب گروان شاید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 میں سمجھنا رویت روزے تحرام کمےٹی جتو اعلان چڑھتی ہے نا تو میں سمجھنا جب کھوتا ہینگ نو میں حالے کچھ چنگا سمجھا گا پر رویت تحرام کمیٹی دی جی ہے نا وہ خبر میں کھوتے دی ہینگ نو میں گیا مجھے کیوں جو سارے بڑی سر خاص سن فرمایا بادشاہ قرآن خدا کا وقت ہو سکتا ہے اس کا قرآن تو جدا ہے دوستو اے چند گلائیں جنگ نہ لا بھی نیت دعا کرو سد کا مدیم دا اللہ تعالی دا میں شکر نمر نہ لو مل کے ستی دامنے مستفا رپڑو رب کی رحم پہلا مستفا دوست ردنفر صاحب دے بھائی دا نام سی درار, درار حسین درار دا مانا نقصان ہوتا ہے گلت بنتا ہے کہ حسین دا نقصان دونوں مخیا بھی میرے نام دی تبدیلی دا اعلان کر چڑیا جی میرے خیال دے انہوں دا نام درار حسین دی بجائے غلام حسین رکھ لو یا نور حسین رکھ لو ہاں جی